لا إن شرور ينفسنا من سريعة عمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوم لا ينقوم معلوم على بنون لله منته الله بقلب سليم قال الله تعالى من ام من خاغ مقام ربي ومن نفس عن الهوى فاين الجنه هي الماوى قال الله تعالى افريد من اتخذ الهو هو هواه زك الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي نمک نام مزربا دوستوں تھوڑی دیر پہلے دل میں یہ بات آئی کہ کیا بات کرنی چاہیے تو تین باتیں سامنے آئیں کہ عقیدہ مقام اور حال عقیدہ مقام اور حال ان تین چیزوں پر بات کرنی چاہیے آپ صاحب نے آئے نفس والی بھی پڑھ لی سیدھا تو دل میں پڑا ہوا پڑی ہوئی گرا ہوتی ہے رسی کو آپ لے نا اس میں آپ ایک ڈالیں گرا گھاٹ اس کو ایسا کھینچ دیں تو وہ ایسے آسانی سے دور نہیں ہوتی ہے آواز آ رہی ہے جی ٹینشن آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے <laughs> جب بارشیں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو پانی زمین پر گرتا ہے زمین کے مساموں میں سے اندر گھس کر اس کے نچلی جا کر بیٹھ جاتا ہے اب یہ پانی جو ہوتا ہے عام گرمی ہوتے ہوا چلے دھوپ پڑے تو اس سے ختم نہیں ہوتا ہے کسی وقت بھی کھو دیں اس کو تو اس کو نکال سکتے ہیں رسی میں گرا ڈالیں تو وہ دور نہیں ہوتی ہے گرا پڑ گئی ہے اس میں اب اور برسا ہوا پانی جبھی زمین کے مساو میں سے جیسے تو میں چلا گیا تو اب نکلتا نہیں ہے یہ پڑا ہوا رہتا ہے عقیدے کی بھی ایسی مثال ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی کسی چیل کے ساتھ وابستہ اختیار کر لیتا ہے تو بشرطی کہ وہ منافق نہ ہو کہ مفادات کی خاطر اس نے کسی چیل کو لیا ہوا ہو عام طور پر عید کے مطابق ہم کہتے ہیں عام پشتوں کے منافق ڈیڑھ منافع ڈر منافق ہوتا ہے سر ہی منافع وہ کہتے ہیں کہ جس میں پکے طور پر کافر ہو اور کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام ظاہر کر رہا ہو دل میں تو ہو قافر اور بظاہر اسلام ظاہر کر رہا ہو اس لیے نفاق کا علم صرف وہی سے ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ یہ فلانا منافق ہے بعد آپ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کو بزرے وہی یہ علم دیا گیا تھا اور آپ نے حضرت فضیفہ رضی اللہ کو منافقین کے بارے میں بتایا بھی تھا تو ان کو منافقین کی فہرست معلوم تھی اور میں کسی کو بتاتے نہیں تھے انہوں نے فاروق عدل سے پوچھتے تھے کہ فلانے آدمی کے جنازے میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں تو جب وہ جنازے میں نہیں ہوتے تھے تو اس وقت اندازہ ہوتا تھا کہ فلانا آدمی منافق تھا ایک دفعہ انہوں نے فاروق نے پوچھا کہ میں نے جو گورنر مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی منافق ہے انہوں نے کہا جی ہاں ان میں ایک منافق ہے آپ کے گورنروں میں ایک منافع سے فاروق یاد کی رائے کتنی شاید پکی یعنی درست ہوتی تھی لگون کے دور میں بھی ایک منافع گورنر کے عہدے تک پہنچا ہے تو ایک دفعہ ایک گورنر نے ہاتھ دیکھا اپنے بیوی کو کہ تو جو ہے وہاں سے یہاں نہیں آنا چاہتی ہے حالانکہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہاں کی کیا باغ و بہار ہے اور کیا موسم ہے اور کیا کھانے پینے ہیں اور کیا یہاں کی شرابیں ہیں جی اور کیا یہاں کے مزے ہیں اور لفظ ہیں خاتون کا جو ہے تو سینسر ہوا تو نظام رکھنا پڑتا ہے جی خیر آدمی کو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کے دن رات اس کی ارکاش سکنات اس کے بارے میں معلومات رکھے ہیں جی کیا کسی بات جو ہے یعنی یہ اس کے مفاد ملک کے مفاد کے خلاف تو نہیں جا رہا من یہی ہے کہ ان کو معذول کیا اپنے فاروق عبداللہ نے وہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل فرمایا کہ آپ نے معذول کر دیا تو اللہ تبارک کے بارم کی رہنمائی فرمائی تو, تو یہ یعنی اگر آدمی منافق نہ ہو کہ اس نے کسی مفاد کے لیے دل کے کفر کو چھپائے ہوئے اسلام کو ظاہر کیا ہوا ہو اور یہ منافقین کے ساتھ معاملات سارے مسلمانوں وغیرہ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ شریع ظاہر کو دیکھتی ہے جی دل چیر کر کوئی کسی کا نہیں لگ سکتا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے افغانستان میں ہم تھے تو وہاں احتمادی صاحب سے میں نے کہا کہ فلاں فلاں لوگوں کو معاف کر دو اللہ کے بندے آپ انہوں نے کہا یہ زبان سے تو مسلمان ہیں یہ دل سے مسلمان نہیں ہے دل سے مسلمان نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات سارے مسلمانوں جیسے کرنے ہوتے ہیں تو مودی صاحب چونکہ افغانی کا بڑا غصہ تھا انہوں نے کہا نہیں یہ صرف حضور صلی اللہ کے زمانے میں تھا اب نہیں ہے کہ کون سی آئر, کون سی میں لکھا ہوا ہے کہ کے ساتھ جو معاملات اس دور میں جو تھے تو وہ مسلمان جیسے تھے سواری صاحب کا اندازہ ہوگا کہ آدمی تو جماعت نئے ہوئے ہے لیکن یہ آدمی کوئی خطرناک ہے فلم یعنی. بھی بات پوچھتے ہیں کی تھی نہیں کہ یہ اس وقت اس پر عمل تھا اور آپ عمل نہیں ہے یہ منافقین کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں جیسے کیے جائیں گے یہاں تک مسلمانوں کا رشتہ کر لیں اگر تو رشتہ دلیں گے گنگار نہیں ہے دل کا اسلام تھا ان کو پتا نہیں تھا ہاں اگر بظاہر جو عقائد مشہور ہو گئے کہ آدمی کا جانی ہے تو وہ کافر ہے آدمی پرویزی ہے تو تو فتح میں کافر ہوا ہوا ہے یا آدمی ملحد ہے ملحد ملحید جسے کہتے ہیں ملحد اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دین کی کسی ایسی تعبیر کو مانتا ہو ضروریات دین میں سے کسی ایسی تعبیر کو مانتا ہو دین کی کہ جو سلف صالحین کے کی ترتیب کے مطابق نہ ہو مسلم سارے اسلام کو مانتا ہے جیسے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے کہ سر سید احمد خان کی گاڑی کو بھی شکست دیتا ہو جی اینڈ حاج بھی کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے حاجد بھی پڑتا ہے ذکر بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ جنات جوتے جو ہیں یہ پاڑی لوگوں کو کھا گیا ہے یہ کوئی جدا مخلوق نہیں ہے ملحد ہو گیا ملحدو کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایسی تعبیر کو مانتا ہو جو کہ سلف صحین کی ترتیب کے مطابق نہ ہو اب وائد کہہ رہی ہے کہ جنات ایسی مخلوق ہے حدیث کے لیے کیسے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ملے اور آپ نے ان کو ایمان کی تلقین کی اور انہوں نے ایمان قبول کیا پھر وہ گئے تو لہذا اس سے شاید کا انکار ہو گیا اس کی وہ تشریح مان رہا ہے جو تشریح گئے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے یہ <تصحیح> بات کہی کی کہ نہیں کہی اس کی تشریح ہوئی ہے پہلے کہ نہیں ہوئی ہے اچھا ان شاء اللہ کیا بات تھی جی کیا کر رہے تھے جی ہاں ملحد ملحید وہ کابر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دین کی کیسی تعبیر کو مانتا ہو ضروریات دن میں سے کہ جو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو اس کی اپنی تعبیر ہو یہ بہت ضروری بات ہے اور آج کے جدید یہ پڑھا لکھا طبقہ اور یہ جدید دنیا کے لوگوں کو پڑھا لکھا طبقہ اس کا یہ تاثر ہے کہ میں دین کے بارے میں بھی ہوجے تو رفاٹ ہی ہوں لازر سے تشریح جو میں کروں اس وبا کو ماننا چاہیے تو جب یہ توہین رفاڑ کا مسئلہ چلا نا تو وکیلوں نے ڈاکٹروں نے لیڈروں نے سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے بیان دینے شروع کر دیے تو ان رسال کرنے والا کا قتل کہیں پر نہیں ہے ایک مردان کا ڈاکٹر تھا تھا کوئی سے, تو اس نے جیسے میں نے کتاب بھیج دی ہے اس کو زبانی سب. پیغام بھی بھیجا تو سب کے سامنے بچی جن باتیں آئیں تو سب وکیلوں کو سب ڈاکٹر صاحب لیڈروں کو سب کو پتا چلا شام تو میرے جائل تھے جی یہ یہ مسئلہ تھا سب بابتوں کے مسئلے کے بارے میں یہاں تک ان وکیلوں نے صاحبان نے اخباروں میں مضمون لکھے کہ ابو الہل جو ہے وہ اور فاروق کے زمانے میں مصر فتح ہوا ہے ابل کو نہیں توڑا گیا اور جو ہے یعنی کون سے بت تھے اور کا کہہ رہے تھے اور کس کس کہہ رہے تھے ہاں جو کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بھی صاحب گرام کے زمانے میں پتہ ہوئے ہیں ان کو نہیں توڑا گیا اس کو بعد جب لبا نے وہ پوری تاریخ نکالی اور اس پر مضامین لکھے اور خدی ممن میں کافی تفصیلی باتیں آئیں تو لکھا کہ بلا جو ہے یہ پہلے دبا ہوا تھا یہاں تک نکلا ان کے عالن کا نام لکھا ان کے مریدوں کا نام لکھا تو وہ گئے ہیں اپنے تینوں سے پتھروں سے اور تلواروں سے جب وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کی کوشش کی ہے جہاں تک اس کے ناک آنکھیں وغیرہ کر کے اس کا اولیا بگاڑا ہوا ہے ڈی فیسنگ اس کی, کی ہوئی ہے لیکن اس اور اتنا ہی ممکن تھا اتنا ہی کر سکتے تھے ایسے ذرا ممکن نہیں تھا اور پھر دوسرا مسئلہ جب انہوں نے لکھا کہ وہ ملک جو تلوار سے فتح ہو تو اس کے اندر تو کفر کے جتنے نشان ہوتے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر مٹا کر خاتمہ کرنا ہوتا ہے مغم مگر مغ کو جناب رسول اللہ نے فتح کیا اور بعد فتح کرنے کے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ بتوں کو توڑا کیونکہ جب کافر تلوار کے نیچے مغلوب ہو جائے اور میدان میں شکست کھا لے تو اس کا کفر کا کوئی نام و نشان چھوڑنا نہیں ہوتا کہ وہ چیز انسانوں کو جھنمے میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہو تو کیا یہ انسانیت ہے اور کیا یہ انصاف ہے اور یہ کیا طرز ہے تو اس کو باقی چھوڑیں گے اس کے نام و نشان کو مٹانا ہوگا تاکہ جہانے میں جانے کا ہر راستہ ہر پگنڈی اور ہر شرح بند ہو جائے ہاں جو ملک ہے وہ ان میں سلح کی خراج دے کر یا کسی ترتیب سے ہتھیار ڈالے انہوں نے تو ان کے موجودہ جو عبادت خانے ہوں گے جو چیزیں ہوں گی وہ باقی رہیں گی ابھی جو پوپ جا کر اس نے علاق میں کہاں نماز پڑھی ہے اس نے کہاں پڑھی ہے یہ شام میں نماز پڑھی کی یہ, یہ گرجا تھا تو ان خدیسوں نے تاریخ کے معمولی معمولی جزوں کو یاد رکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ, یہ گرجا تھا تو اس نے اپنی عبادت جا کر تھی ایک راستے سے اگر خالد بن وریض اضلاع میں داخل ہو رہے تھے ایک راستے سے بن جراح رضی اللہ داخل ہو رہے تھے. جس راستے سے بن جراح رضی اللہ داخل ہوئے ان لوگوں نے ڈال دیے اور انہوں نے کا پیغام دے شہر شہر ان تک جس راستے سے خالد بن داخل ہو رہے تھے وہ لڑکا داخل ہوئے اللہ کی شان خالد بن کی میں ہر جگہ لڑنا ہی یہ فتح مکد کے دن جس میں داخل ہوئے ہیں جس راستے سے تو اس راستے پہ لڑائی پیش آئی اور آج دس جو تھے وہ نوجوان یہ مرزم ہو کر آگے آئے لڑے کچھ آگے آ کر لڑے ہیں آٹھ دس ان میں سے مارے گئے ہیں اور پھر جو ہے تو داخل ہوئے ان کے انہوں نے تلوار سے پتہ کیا تو لہذا آدھا ایسا گرجے کا جو تھا وہ تو سلوار کے نیچے آیا آدھا علاقہ چیئر کا اور آدھا علاقہ جو ہے تو امن میں آیا لہذا آدھا باقی رکھنا سب وہ باقی رکھنے کے والے کے بارے میں پھر عیسائیوں کا مشورہ ہوگا کہ مسجد کے ساتھ رکھیں گے تو ہماری کیا عبادت ہوگی جی پہلے بادل سب کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ حق کے سامنے اور حق کے قریب ہماری بات چلنے کی نہیں ہے چل نہیں سکتی تو ہم نے خود بخود اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اپنا گرجا بنایا اور اس جگہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا لیکن سبھی سے جا کر وہاں بھی عبادت کیے تھا اس جال کو تازہ کرے خیر خیر یہ سارے خاص سامنے آئے تو پھر وکیل صاحب پروفیسر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحبان کو اندازہ ہوا شامہ ہم ہمیں تو معلومات ہی نہیں ہے اسلام کی جی اور میں ابھی دانشوری سے ہم جو تو بیان داغنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے بعد نے کہا فکر فروز مندے فکر فروز کہ کفرنگ داد مارا ہم آفتاب لیکن اثر وہ روشن خیالی جو انگریز نے مجھے دی ہے وہ ساری سور سورج ہے کمی اس میں ہے کہ صبح کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے صبح کرنے کی جو تاثیر ہے اثر ہے وہ اس سورج میں نہیں ہے سورج ضرور ہے اماپ صاحب لیکن اثر صاحب مطلب صبح لانے کی طاقت اس میں نہیں ہے روشن خیال تو آدمی ہو جاتا ہے لیکن دین کی ضروری بنیادی معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں جی سب روشن خیالی آدمی کی کیا رہنمائی کرے گی کہ روشنی تو ہو گئی لیکن آدمی سو روپے کے نوٹ کو وہ جو ہے بنا ہوا ہے ٹیکسال کا بنا ہوا ہے کہ وہ بنا ہوا ہے درے کا بنا ہوا ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں ایک مغل قسم کا آدمی گاؤں کا لیڈر بنا ہوا تھا تو وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا جی. کہ سرکاری ملازم بھی ہے جی مودی نے مجھ کیا صاحب الیکشن میں کھڑا ہے جی. وہ سارے گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے ان جلوس بنایا جی اور اس کو جو ہے تو گوڑے پر سوار کیا اور گاؤں سے گزارا اور ٹماٹر برسائے گلے ٹماٹر انڈے پھینکے تو तो بڑا خوش ہوا کہ بڑے لیڈروں کی لانگ سے ہوتی آجی. تو خیر جی وہ اس جلوس نکالا انہوں نے اب اس کے ساتھ لطیفہ یاد آ گیا لذیفہ بھول گیا مضمون کیا تھا جی پہلے نہ جی جی وہ تو آ اب جو پورا مضمون پر جی جی جی ہاں نوٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھو نوٹ کی بات کر رہے سر جی تو خیر اس کے جلوس ولوس نکالے گئے تو یہ کہ اس کو میں نے دیکھا اور ایک گئے تو مردان میں کو میں نے دیکھا شامراج خان کو وہ الیکشن میں کھڑا تھا جی ہم آج ماض میں گئے ہوئے تھے تو وہ آگے مسجد میں یہ جی لوگوں نے کہا اس کو بھی تبدیل کرو جی تو ڈاکٹر سرفراز کے ساتھ ایسے میں نے کہا اس کو لے کر بیٹھو کرو اس سے کہا جی سائیکل پر بیٹھا ہوتا ہے پیچھے سے لگائے ہوتا ہے ہارن اور اسپیکر کا آگے اس نے پکڑا ہوتا ہے بائک اور سارے گاؤں کے بچے جم ہو جاتے ہیں اور اس کا بنا لیتے ہیں جلوس جب ان کا جلوس بنا لیتے ہیں تو کے بعد جو ہے تو وہ یہ کھڑا ہو کر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا کہ منصور منشور, منشور خالق بھائی ماں منشور نشت ہے بھلے ماں منشور نشت ہے exactly. بلکہ ماں منشور داد کہ ماں منصور داد وہ سارے ہفتے مذاق اڑا دیتے تو اسے, اسے کو میں نے مذاق میں کہا میں نے کہا کہ پارٹی شامل شماں کا سرا کیا کہ <laughs> مجھے کیا دو گے اگر پارٹی میں شامل ہو آخر میں کرنا ہوگا ساری باتیں تو اس نے کہا رو راج منہ دکھا دو سب کو خود کرو گے تو اس کو جو ہے تو گاؤں کا جو اصلی خان تھا ملک تھا کھڑا تھا تو اس کا بڑا جلوس ہوا بچے بچے شامل ہو گئے تھے جی اس نے کہا کہ اس کو کہ میرے مقابلے میں بیٹھ جائے کہ ہم نہیں بیٹھتے ہیں اور دیکھا ہم اس کو ایک گڈی نوٹوں کی دیں گے ایک گڈی نوٹوں کی دیں گے اس کو ہاں جی اور سارے وہ تھے نا جو آئے ہوئے تھے اس بار گاؤں کے دکان پر گاؤں میں انہوں نے طریقہ شروع کیا ہے سو گڈی نوٹوں کی کوئی دس ہزار کی بیس ہزار کو بھیجی وہاں دکھا ہم دکھنے والے نہیں ہیں بال وہ بڑی لے جا کر دیا الیکشن سے بٹھا دیا جی الیکشن بٹھا دیا تو دوسرے کھول گیا دیکھا الیکشن سے تو کاغذات واپس ہو گئے نا اب تو کچھ ساتھ نہیں ہے جب کاغذات واپس ہو گئے دستخط ہو گیا وہاں پر تو آپ دوسرے دن جب نکال کر دیکھیں نوٹ تو سارے جیل نوٹ سے ریکارڈ تھے وہ کسی کارخانے میں بنے ہوئے تھے تو خیر اب یہ جیل ایس ڈی کی بات کس پر آئی تھی جی خیالی روشن خیالی اثر کیا ہے نقل کیا ہے یہ معاف کریں آپ لوگوں کا یہ علم نہیں ہوتا ہے کتنے دانے پر ہو جاؤ یہ آپ لوگوں کے لئے نہیں ہوتا ہے اللہ کے بندوں پانچ دس روپئے تو کسی دینی کتاب کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے ہو تو کوئی اگر سمجھ چیز نہیں خرچ کرنا چاہتا ہے وہاں تک جاتے ہی نہیں ہے کوئی سمجھ کی چیز لے لے تو بھائی ہمارے برف دارا نے ہسپتال سے نو پرائیوٹ بیس پر جیسی خرید ویسی کتاب دیں گے تو کئی لوگوں کو توفیق ہوئی اس کو لے کر پڑھنے اور بعد میں آ کر مجھ سے کہتے تھے کہ یعنی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم ہاں تو دہرے میں تھے جی. یا اللہ ہی تو پہلے کی تھیں میں ساتھ ساتھی سے کہا کر دوں کہ جو والے مجھے خریدوں پر تقریر کے لیے بلا لیتے ہیں سیدھے کی تقریر ہو یا کچھ ہو ہمارا کیا مبلک غلط میں جی دو چار باتیں اور دو چار انگریزی کے ساتھ لفظ بولنے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں میڈیکل کالج کال میں ایک دفعہ ساتھ قرآن تھا ترابی کیا تو وہاں انہوں نے امام شاہ بڑے عالم تھے اور انہوں نے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کو بلایا تقریر کے لیے عالمی سطح کے والم ہیں اللہ نے بہت موازا ہے انہوں نے تقریر کی ہمیں بہت فائدہ ہوا دل کا حال بدہ جی بڑے ہم خوش ہوئے جی تو طلبا نے کہا ہم کہا کل ہم کسی کا بیان نہیں کریں گے کل اپنے ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے جی کہ ہمارا کیا علم بارہ دو چار انگریزی کی باتیں ان کو نہ دیتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں باقی ہم نے کہا نہیں نکل ہم تقریب اپنی کرائیں گے جی. وہ پھر بھول گئی جی جی ہاں جب وہ بیان کار... بلا رہے تھے بیاں کر لوں یا اللہ ڈاکٹر صاحب او ہو اتنا نالج اتنا نالج ایک آدمی کہہ رہا ہے سے میں نے بیاں کیا تھا ایک کہہ رہا ہے oh, you do not know. انسائکلوپیڈیا ہے اس کا ہے کام کیا ہے انسائکوپیڈیا جی دو چار کتابیں بزرگوں کے یہاں ملی ہیں ان کو بار بار پڑھ کے ان کے مضامین ذہن نشین کر لیے ہیں ان کو ہم بول لیتے ہیں اور واقعی اتنی پکی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پاس ہو بھی نہیں ہوتی ہے موٹی موٹی کتابیں ہیں ہم نے وہ پڑھ لی آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی ہیں جی تو لہٰذا آپ کہتے ہیں بڑا لینے کے لیے یہ مختلف کالج والے سیڑھ کے گھر سے کرے نا تو یہ مجھے بلا لیتے ہیں کبھی طلباء تقریر نہیں کرتے ہیں تو ہمیشہ فرسٹ وہ طالب علم کرتا ہے جس نے خطبات مدراس فی السلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہوئی ہے تو آٹھ لیکچر میں سے اگر وہ سولہ بھی بول لے تو اس کو مقابلہ کو ٹاپ کر لیتا ہے تو لوگوں کو تو پتہ نے آٹھ تقریبوں کے سولہ جملے بول لیے چلے واقعہ یاد سنا گیا دوں اپنے مضمون کی طرف آئیں گے ڈاکٹر سیار سادن میں کہہ رہا ہے کہ مضمون خود دبیلو عقیدہ اور مقام و حال وغیرہ نور لگے آئے مجمادہ خبر اس میں کسی باہر ملک میں تھا نا تو آیا ڈاکٹر مرتزیٰ ملک صاحب ملا تو یہ اپنے سفر کے دوران کچھ عرصہ ہمارے ملازاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیٹھتا ہے یہاں آتا تھا بلکہ پہلے دن یہی آیا رمضان میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے آئے تھے خیال رکھا مولانا صاحب ملتے ہیں لیکن پہلے کسی ڈاکٹر مالک کے ذریعے سے ملے کیونکہ مجھے پہچانتا ہوگا اور وہ تعارف کرا دے گا صحیح یا آ کے بچانے میں نماز پڑی ہے دیکھا اس میں میری طرف دیکھا اب ہماری طرح گوہار آدمی جن سے کبھی ساری زندگی میں ٹیلیویژن کی سوچ کو ہوا ہو ہمیں ہم چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہے بڑے پروگرام کرتا ہے جی اور تصویریں کرتے ہیں ٹیلیویژن پر بڑے پاکستان میں شہرت ہے ہم تو شرط ہی نہیں تھے تو اس کو اندازہ کہ یہ کوئی بہت آج بڑا آدمی ہے چلا گیا شہر پھر کسی اور گواس ملا بیٹھ ہوا وہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ اردو مولانا صاحب تھا لگاتی تو باتیں کر رہے تھے اس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہاں میں مکہ مقرر میں جدہ میں اسلامیاد کا پروفیسر تھا یونیورسٹی میں جو انگریزی ادب کے پروفیسر تھے تو وہ ایک مرد یہ برطانوی امریکی تھے جیسے یاد بھی بڑا خاص بھی تھا انگریز تو میرا دل میں بار بار یہ بات آیا کہ اس کو میں دین اسلام کی دعوت دوں پھر میں سوچوں یاد ہے اس کو میں دعوت کیسے دوں تو بہت بڑا دانش پار ہے انگریزی ادب کا پی ایچ ڈی ہے جی میرے خیال آیا میں نے خطبات مدراس لی اس کا ترجمہ ہے محمد ڈی دی آئی ڈی ایل پرافٹ اس لائبریری میں ہے ہماری یونیورسٹی کی آپ کے پاس ہے سر صاحب نہیں ہے آپ کے پاس ہے مجھے محمد دی آئی ڈی ایل پرافٹ ہے محنی. تو اللہ کی شان کہ کوئی باہر ملک کوئی کافر ہے باعث اس کو اندوت دینا چاہے تو میں پشاور یونیورسٹی والوں سے وہ کتاب لیا کرتا ہوں اس کی فوٹو شیئر کراتا ہوں تو ان کو واپس کرتا ہوں پھر اس کی بائنڈنگ کر کے دیتا ہوں یہ تو کہتے میں یہ کتاب لے کے پروفیسر صاحب کے پاس گیا محمد یاد السر سے کہا پروفیسر صاحب یہ ہم نے ترجمہ کرائی ہے وہاں لیکن ظاہر ہے یہ مطلب ہے کہ بنیادی اہل زبان کی نہیں ہے جو خود انگریز ہے اس کی اپنی زبان ہو تو یہ اگر اس پر آپ نظرثانی کر لیں اور اس کی آپ کا کر لیں تو میں آپ کو کسی ایجنسی سے بہت بڑا معاوضہ دلا دوں گا میں نے صحیح کہا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا کہ واقف یہ خفا ہوگا تو میں نے کہا میں کسی ایجنسی سے آپ کو بڑا معاوضہ دلا دوں گا کتاب لے لی اس نے چپتر پہلا چیپٹر پڑھا پہلا باب دوسرا باب تیسرا باب جو اس کو کر رہا تھا اور جو میں کر رہا تھا تو اس نے کتاب ٹھیک کر رہا اس نے کتاب اٹھائی اور آیا تو اس کہا کہ ڈاکٹر پروگرام میں نے کہا جی کیوں کیا بات ہے اس سے کہا یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ دس بک ٹرانسلیٹ بائی می کہ آپ کہ, جی, کتاب مجھے ترجمہ نہیں کرانا چاہتے آپ تو مجھے مسلمان کرانا چاہتے ہیں خیر میں نے کہا جی کہ میں <coughs> تو یہ ترجمے کا ہی پروگرام تھا باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ چاہیں اس نے کہا کہ دیکھو کیا مسئلہ یہ ہوگا کہ یو ول ہیو ٹو ریٹ اٹ وی اینڈ یو ول ہیو ٹو ایکسپلینڈ اٹ می اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈسکس می کیا آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے تشریح کریں گے اور پھر میرے ساتھ اس بات کریں گے تو نہیں جیسے آپ سے مرضی ہو کیا جب اس کے آٹھ لیکچر ختم ہوئے نا آٹھ کے بعد میں اسی اس کے سفے ہیں تو اسلامی چودہ سالہ لٹ, چودہ سو سالہ لیٹریچر پر یہ اکیلی کتاب باری ہے اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اقلی نقلی علوم سے نہیں بیان ہوئی عقلی علوم کہتے ہیں دانشوری اور نقلی میں قرآن عزیز جو نقل ہوگا لکھ کر ہم تک پہنچائے گئے ہیں اردو میں نقلی کو اور مانا ہوتا ہے عربی میں نقلی کو اور مانا ہوتا ہے اردو <laughs> میں اصلی نقلی کہتے ہیں نا؟ عربی میں اصلی اور جیلی ہوتا ہے اور نقلی اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو نقل ہو کر لکھ کر آپ کے پاس پہنچی ہوگا جی یا آپ تک پہنچائی گئی ہو وہ نقل شدہ کو کہتے ہیں تو یہ اگلی نقلی علوم سے نہیں بولی گئی یہ کل بھی علوم سے بولی گئی اور کرامت ہے یہ ڈاٹتے ہیں باغ کے باغ نے کہا ڈاٹتا میں تو مسلمان ہو گیا بارہ لاکھ میرے راستے میں بڑی رکاوٹ میری بیوی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے تو کہ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کی میرے گھر پر دعوت ہے آپ آ جائیں تو بیٹی میری انگریزی جانتی ہے وہ آپ کی بیوی سے بات کر لے گی اس کے کہ آدمی نے اس کو کہا کہ اس طرح وہ کے گھر پر ہماری دعوت ہے تو اس کی بیوی کہ یہ مرتزہ اس کے گھر پر ہم کبھی کھانے کے لیے نہیں جائیں گے کہ نہیں آئے پوچھا اس نے کہا کہ وہ کیا کریں اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر پر وہ بڑی خیال اور روز ہے پھر میں نے کہا کہ تمہارے گھر ہماری دعوت ہو جی ہم آ جائیں گے پھر وہاں بات کریں گے اس کی بیوی نے کہا اس کہ میں اپنے گھر میں چھوڑتی ہی نہیں ہوں اس کی دعوت کریں گے وہ بھی اس اسے نہیں مانیں گے اس کی بیوی کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو گڑبڑ ہو گیا ہمارے ہاتھوں تو بیوی خان کے پیچھے پڑی اس نے کہا کہ بس ہم یہاں سے نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں نوکری چھوڑی دو میں نے اور واپس چلے گئے کہ تین چار مہینے کے بعد اس پروفیسر کا خط مجھے ملا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتدہ میں اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے لیے مجھے ایک قربانی دینا پڑی دی سیکریفائز فارٹ آف مائی وائف قربانی بیوی کی تھی تو اسے تو قبول کیا نہیں اور بس میں نے اس کو چھوڑ دیا تو خیر وہ غلط یہ کر رہا تھا بہت یہ تالا ہمارے پاس بہت کنکریٹ بہت مضبوط اور محکم آہنی نظام ہے ولسل رسول و بل ہدا وزیر حق یو دین کل اللہ وہ ذات ہے جس نے بجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ سب دنوں کے مقابلے میں اس کو غالب کرے گا بالا کرے گا اس کا میرا ملک مچاتے ہیں لیکن اب اس سے اگر مہمان پوچھوں دن گل لیتے اس پر نہیں آتا ہے پھر بعد میں جاتا ہے کتابوں کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر اس کو. تو پڑھائی کے وقت میں تو آپ سے ادوگی استاد کو دورا تفصیل کی خبر ہوتی بس ہی جاتے ہیں عبداللہ سماجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عبدالزیز ذبار رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ شاہد کا کیا معنی اور کیا مثلاس ہے تم نے فرمایا کہ دلائر کے لحاظ سے تو ہر دور ہر فلسفہ ہر درشوری ہر مذہب ہر نظام دلائل کے لحاظ سے تو یہ ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کے مطابق جب لوگ عمل بھی کر لیں گے اور ان شرائط کو یہ پورا کر لیں گے جو شرائط مقرر ہیں تو پھر اللہ تبارک اللہ اس کو عسکری سیاسی اور حکومتی غلبہ بھی عطا فرمائے گا اس کے لیے شرائط ہیں وہ شرائط جب پوری ہو جائے ورنہ دلائل کے لحاظ سے تو یہ شاید ہوگا ہی ہوگا یہ ڈاکٹر رمضا خان صاحب ہے نا فہم صاحب فہم صاحب یہ ڈاکٹر رمضا خان ہے نا یہ احمدآباد میں کریم سعید کا دینی پروفیسر میڈیسن کے ساتھ اجاپ کر رہا تھا تو دوران اس نے اس پر بڑی محنت کی اور بعد محنت کے اس نے اس کو خاص دعوت دینے کے لیے اپنے گھر بلایا کھانے پر اب اللہ کی شان کے پہلے شاگرد ہمارے جو اگر گزرے ہیں تو اس بار کی کپر اسلام کی زیادہ بات نہیں تھی تو ان کے سامنے مسئلہ نہیں آیا کہ کافر کے گھر پر آپ جائیں اور جب بھی پکا ہوا نکلے گوش مرغا پکا ہوا نکلے تو اس پر حرام کا فت ہوتا ہے اگرچہ وہ حلال ہو اور مسلمان کے گھر پر جائیں اور سے اگر پکا ہوا نکلے تو اس پر حلال کا فت ہوتا ہے اگرچہ وہ حرام تو اس کو آپ کھا لیں گنگار نہیں ہوں گے اور وہاں حلال کھا لیں تو آپ حرام کھانے کے گنگار ہوں گے تو ہے آپ بچارے نے کھانا کھا لیا تو بعد میں اس نے اس کو دعوت دی کی. تو نے کہا کہ سر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ سچے ہیں کہ مرزا غلام کا دینی سچا ہے انہوں نے کہا جی اب ظاہر ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو سچا ہے تو چاہ رہے پیغمبر صد اللہ سچے ہیں آدمی یہی کہے کہ وہ سچے ہیں جی. تو اس نے کہا جی مرزا صاحب سچا ہے جی. تو اس نے کہا اس کا سوال دوسرا کیا کہ وہ تو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور یہ چونکہ لاہوری تھا کہا تو اس کو مجدد کہتا ہے تو فوراً اس باب میں کہا تو پیغمبر کہے نا ہم نہیں مانتے ہیں تو پیغمبر کہے نا ہم نہیں مانتے ہیں نہیں میں نہیں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور آپ اس کو مجدد کہتے ہیں آپ اگر ہم کہیں کہ وہ مجدد ہے تو پھر وہ جھٹا ہو جائے گا آپ سچے ہو جائیں گے اور اگر ہم کہیں کہ وہ مجد آپ سچے ہو جائیں گے وہ جھوٹا ہو جائے گا سب آدمی پھنس کے آئے گی اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہے سر آم جاتی بڑھ آدمی کی دلیل ہے اس کا, کا جواب ہی نہیں دے رہا تو اس کو کہا, چھوڑ یار، تو, باتیں کرتا ہے. نا تو اختلافی باتیں کرتا کرتے تو باتیں کر رہا ہے اور بات پروسک کر دیا آپ ہمارے ساتھیوں نے پھر اس کے بیس کے آدمی کے پیچھے پھر پڑے اس کو پھر انہوں نے کہا یہ دبا ہے درو اس کے پاس ہے نہیں ہے زیادہ صاحب اس پر وار کرو تو خیر انہیں اس پر وار کیے کیے تو اس میں جب بالکل لاجواب ہو گیا باغ نہیں سکتا تھا تو اس کا اللہ کے بندو ابھی تو میرا والد صاحب زندہ ہے اور میں جو ہے اس کے آگے بول نہیں سکتا ہوں اس کی زندگی سے تو مجھے معاف رکھو نا جب یہ مر جائے تو پھر مجھ سے بات کرنا <laughs> <laughs> خیر جو مر گیا مجھے اطلاع ملی کہ فارا مر گیا ہے اس کا باپ مر گیا ہے تو پہلے پھر ساتھی کو پیغام بھیجا کے دیکھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب باپ مر گیا تو پھر میں غور کروں گا تو لہذا آپ جا کر ملے اس سے تو خیر ساتھی جو تھے وہ یہاں تک آپ جی بات سنا دو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی لاہوری کا جانی جو تھے سن ترہتر کی تاریخ میں انہوں نے ان کے صدر الدین نے اسلام قبول کرنے کی نیت کی ساگر صاحب نے بتایا ان کا خاندان بھی شامل تھا پہلا مارا کیوں ساتھی ہوا کرتا یہ ساگر صاحب نہیں یہ آپ پر شکرنا شروع کرنے ہیں انہوں نے بتایا کہ لاہوریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا گندگی میں پڑے ہوئے ہیں یار آپ وہ تو خیر وہ جب قبول کرنے لگے تو آدمی آیا انہوں نے کہا جی اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو جتنی جائیداد اور جتنے وسائل اور جتنا پیسہ لاہوری کا جاننے کے نام پر بینکوں میں ہے اور جتنی نہیں کی ہے وہ ستو آپ معروف ہو جائیں گے ستو آپ کی نہیں رہے گی پھر وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہم لاہوری کا جانیں گے ہماری جائیداد ملے گی اچھا انہوں سے چلو جانے دا. چلو جانے خیر یہ یعنی مفادات ہوتے ہیں مفادات عقیدہ <متحدث> جو رسی میں پڑی ہوئی گرا ہے یہ نہیں کھلا کرتی بغیر تکلیف کے اور برسنے والا پانی جو زمین کے تلاؤ میں سے اندر جا کر اس کی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ کسی چیز سے ختم نہیں ہوتا ایسے عقیدہ بھی دل سے نہیں نکلا کرتا لیکن جب مفاد اتنا غالب آ جائے کہ وہ آدمی کو اور اس کو عقیدے پر ترجیح دے دیں تو اس آدمی کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفر میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے اور کفر پر کوئی چیز نہیں ابارا کرتی بجل مفادات اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کے ساز و سامان تو یہ ایک ساد تک پہنچ جاتا ہے جب عقیدے کو توڑ کر آدمی کو کفر لیتا ہے صاحب صابق رام کا جو وفد گھر کے روم کے پاس گیا ہے, روم کے بادشاہ کے پاس اور کے ان کو جب دعوت دی تو یہ پا چرچے کرتے رہے تھے کہ نبی آخر زمان کا زمانہ آ گیا ہے یا قریب ہے یہاں یعنی تک ان کے نزودگیوں نے وہ ساتھ وہ وقت وہ گھڑی وہ دن سب چیزیں معلوم کی ہوئی تھی تو صبح کو ہے یہودی مکم کرموں میں شیفہ پکارتے ہوا پھر رہا تھا کہ آج صبح کے آواز کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے جب اس کو بتایا گیا کہ عبدالمطلب کے جو بیٹے عبداللہ وفاد پا گئے تھے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آیا دیکھنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ ہائے افسوس آج نبوت جو ہے وہ بنی ساحل سے نکل کر بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی یہاں دیکھیں معلوم کیا وہ تو بادشاہ کو جب یہ دعوت میں پہنچی دیکھا نبی راقمان کی تو باقی یہ باتیں کرتے رہتے تھے تو متاثر ہوا اور اسے اسلام قبول کرنے کی نیت کی پانچ جیوں کو جمع کیا دربار میں اور ان کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں پانچ نے آپ سے مشورہ کیا انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور بجائے عیسائیت کے کوئی دوسرا مذہب آ گیا یہاں تو ہمارش وضاحت تو ختم ہو گئی ہم تو درباری پادری نہ رہے تھے تو لہذا یہ تو ساری ہماری اثیت کے خاتمے کا منصوبہ ہے تنا صاحب نے آ بادشاہ سے کہا کہ اچھا آپ گئے تو عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یہ تو عیسائیوں کا ملک ہے عیسائیوں کی مملکت ہے یہ تو عیسائی مذہب کا یہ سب کچھ ہے تو بادشاہ کو اندازہ ہوا اگر میں نے کہا ہے میں نے دام قبول کی کیا تو یہ سارے مل کر بس مجھے ساری سے معلوم کر دیں گے تو کہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو. میں تو تم پادریوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم پکے ہو کہ نہیں ہو تو شکر ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم پکے ہو ہم سب پکے کھائیے سر ہم نہیں قبول کریں گے تو آخر ایک پادری جس پر اللہ نے حقیقت کو روشن کیا اور اس پارک غائل ہوا وہ وہاں سے نکلا اور سے جا کر جھونپڑوں میں فقیرے کی زندگی گزاری اور روکھا سکھا کھا کر اس نے گزارا کیا اور اس نے عالد ایمان میں اپنی جان اللہ کے فکر کی اور سارے مفادات کو چھوڑو عقیدہ جو ہے یہ ماشیت سے مدم ہوتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے ماشیت علادہ عمل علادہ باب ہے اور عقیدہ اللہ کا باب امام اللہ دہباد امر اللہ ہے اشریہ کا یہ مذہب ہے جس پر سار مت ہاں جی کل صاحب اشریہ اور متضلہ ہے نا اشریہ ہے متضلا ہے ایک طرح مسردی مسردیا ہیں ہمارے عقائد اشری ہیں کہ مسردی ہیں عقائد ہمارے خیال اشری ہیں یہ چاروں امام جو ہے یہ عقائد اشعریہ پر ہیں اور بیچ میں ایک سب تبدیل اس کو متضلا کہتے ہیں اس کی پر معلومات کرنا کہ ماتریدی ماتریدی ہم جو ہیں ماتریدی اشعری ہم مسلمان ماتریدی اشعری اور حنفی ہیں ہم مسلمان ہیں ماتریدی ہم مسلمان ہیں السنت والجماعت ہیں اس میں ماتریدی اشعری اور حنفی ہیں یہ ہماری پوری تشریح آ خیر متضلا کا عقیدہ ہے کہ عمل اور ایمان جیسا عمل نہ ہو اس کا ایمان قبول نہیں ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں عمل عقیدہ جدا چیز ہے عمل جدا چیز ہے عمل کی جتنی خرابی کے ان آدمی کر لے عقیدے کی روشنی بدم ہوتی ہے عقیدہ ختم نہیں ہوتا ہے دانوی رحمتہ اللہ علیہ موائل میں لکھا ہے کہ ایک وجودی فقیر کا وجودی گمراہ وجودی بعد ادھر وجود ہے وہ باریکی وجہ آپ نہ سوچیں کیا ہے بارہ بعض ادھر وجود کا ایک نظریہ گزرا ہے جس کی صحیح تعبیر بھی ہے جس طرح کے آ... کون بزرگ ہیں جی جی علامہ جی؟ اب جدید رحمت اللہ علیہ اب علامہ ابزربی رحمتہ اللہ علیہ صحیح بات ہے وجود والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ کیسا خطرناک تھا ترتیب ہے ایک تصور میں بدل وجود والی کہ اس میں آدمی کے گمراہ ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے تو اس میں جو،, جو لوگ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ سارے افاظ جو ہیں ان کا خالق اللہ ہے اللہ کے ارادے سے وجود میں آ رہے ہیں اور زیادہ کوئی گناہ ہے معصیت ہے سب کو ہے یہ سارا عبادت ہے اس میں اور یہ تو ایسے لوگ پر گناہ میں بدکاری گلا ہو جاتے ہیں اور وہ اس جگہ غلطی کھا لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے تو وجود میں آیا ہوا ہے یہ اللہ کے ارادہ سے تو وجود میں آیا ہوا ہے تو اللہ کا خالق ہونے کا جو اللہ کی صرف صفت خالقی ہے تو ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں لیکن اللہ کی چاہت اور اللہ کے ارادہ سے اللہ کی چاہت اس کے لیے نہیں ہے چاہ تو کرتا ہے تو ہے بندوق میں گولی بڑھتا ہے پھر جا کر فائر کرتا ہے پھر گولی جا کر لگتی ہے لگنے کیسے یہاں تک تو بڑھتا ہے پھر وہاں سے اللہ تبار ص اللہ کا حکم ہوتا ہے روی السلام کو عرو قبض کرتا ہے تو یہاں تک جو تب بڑا اس پر سیری پکڑو سی سر یہ وجودی فقیر تھا اکثر سی بنگی بدگاہ رنڈیاں کنجلیاں سب اس کے پاس آئے ہیں اچلی پیروں کا کیا ہے شکرانہ جو لے کر آئے وہی وہ بڑا مرید ہے جتنا بڑا شکرانہ اتنا ہی بڑا مرید اس طرح آسانی ہو کہ ہاں آفدے کے گناہ معاف کرانا مہینے کے گناہ معاف کرانا سال کے گناہ معاف کرانا اور لائف ممبر شپ عمر بھار کے گناہ معاف تو اتنا بڑا شکرانہ کرا جائے تو عمر بار کے گناہ معاف ہو گئے بس نہ لگے نہ رنگی رنگ چوکھائے مزید مزید تو یہ جو وجودی فقیر تھا اس کے پاس وہ ایک آدمی تھا جس نے کہ اتنی گندی اور گندی کے ساتھ اس کی تلقات تھے تو اپنے پیر صاحب سے بھی جگا کر ملائیں گے اس کو لے کر آیا تین صاحب کے پاس تیس صاحب سے اس نے ملایا جس طرح کی جنگی عورتوں کے مالے مشہور ہوتے ہیں جگہ مشہور ہوتی ہیں کوئی لاہور آدمی گئے فلانے مالے سے یہ پیر صاحب کو کہا تو پیر صاحب سمجھدار آدمی تھا سمجھ گیا کہ فلانی جگہ کی عورت ہے تو کہا بی بیٹھ کچھ بھی نہیں ہے کون کرتا ہے کون کراتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی کراتا ہے جو کوئی بھی کوئی کر رہا ہے چلے دوسرا یاد آ گیا کو سنا دینا کسی خان نے سنی تھی باتیں مودی صاحب کی کیوں شور دینا ضروری ہوتا ہے فصلوں کو اشور دینا ضروری ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ گندم کا جو ہے دسواں لادہ ڈالو کے ساتھ اشور جو ہے وہ دیں گے جی تو نوکروں نے لادہ ڈالا تو جب گیا سزا کر دیکھا کہ اشور والا یہ بڑا ڈر بنا ہوا ہے جی تو اس نے کہا اس کو کون دیں گے گندم کون کسی کو دے تو یار یہ بھی اللہ کا یہ بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا کیا فرق ہے تو پیر نے کہا کون کرتا ہے کون ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی بیٹھے تو یہ جو تھا بچو جو کہ لے گیا تھا سورب کو تو اس کا خیال ہوا کہ آج میری یہ دوست بڑی خوش ہوگی کہ دیکھو ہم نے جو تلخات بنائے اس میں کیا غلطی ہے تو خیر جی وہ جب آنے لگے کہا عورت سے کہ کیسے ہمارے پیر صاحب پسند آئے نا تو خیال تھا کہ اس کو تو بہت پسند آیا ہوگا تو اس کے عمل کی چھٹی دے دی کو جائز کر دیا تو اس رنڈی نے کہا کہ تیرا پیر صاحب کافر ہے تیرا پیر صاحب کافر ہے چودہ سامعی رحمت اللہ نے لکھا کہ باجود بدکاری کرنے کرانے کے اس عقص کا ایمان باقی تھا اس رنڈی کا لباخرانے والی اور کا ایمان باقی تھا اور اس ظالم پیر کا ایمان بھی ختم ہو چکا تھا مغم مطلب ہوتے, ہوتے ہوتے اس کے خاتمے کے آلات ہو سکتے ہیں حقیم الصلا اولا سخین امار کو قائم کرو مشکلوں کو میں سے نہ ہو جی اور سمیلا مجھے جی؟ جی؟ روح الجے کے دعوے لکھے ٹول بوائی سارے بتا دے گا تفصیلوں ماشاء اللہ جی اصل تفصیلوں جی؟ کا پکیری تفصیل ہے ہماری کبھی سیم نہیں ہوئی کہ تو کبھی سمجھی بال کی بات آئے گی اللہ کبھی لام سمجھ اب سوچتے دا مطلب ہمیں نماز کو قائم کرو مشرکوں میں دلاؤ ہو اس طرح کی نماز ہے نماز کو چھوڑنا اس کی تاخیر بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے انسان کو مشرک بنا سکتی ہے اگر نماز کیسا تارک ہوگی آدمی کہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس آدمی کے مشرق ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور کا طرف جو ہے یہ کفر کا دروازہ کھولتا ہے تو بھائی وہ ہمارے یہاں عورتوں کا بیان ہوتا ہے تو, تو عورتوں کا درخت ہوتا ہے مجھے بیان کے لیے بلایا کرتے ہیں تو اب جب بھی میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو میرا خیال ہوتا ہے کہ ایسی تکلیف شروع کروں اس لیے گول بہت خراب ہو دینا شروع کروں سے شروع جائے پڑنے کے بجائے ایسے شروع کروں گا بھاری ناک نہ ہوتی نا تو گا رہی ہوتی حج کر لے گی یہاں سا کہ میرے قریبی دوست نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ چار چار مہینے لگانے کے عورتوں کو کہتے تھے وہ بھی ہم نے لگوائے پھر بھی نماز کی پابندی نماز میں گڑبڑ کرتی گڑبڑ کر لیتی بعض بیچ اور اشار ہو گئی تو کہہ رہی تھیں تصور تصویر کیا ہے بیٹھ دیں میں نے کہا میں تین سال سے تمہارے ہاں یہاں درساگر کر رہا ہوں کبھی تم سے میں تصور کی بات تم سے میں نے نہیں کی ہے کیوں کہ تمہارے سمجھنے کے نہیں تو عمل کی خرابی فرائض کا ترک یہ امر کا دروازہ کھول سکتا ہے بال مسلمان کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو عقیدت کے پاس رہتا ہے یورپ کے وہ علاقے کہ جہاں سبزی کا گوشت دکانوں میں رکھ کر بیچ رہے تھے لوگ اور انتہائی گراوٹ میں تھے ان کو بھی جب لا کر جماعت کے ساتھ نے بٹھایا اپنے پاس اور بات چیت کی ہے تو فوراً روئے ہیں چیٹیں ماری انہوں نے اور تو بسائے دو دو تین تین دنوں میں تو بسائے ہو گئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدھا ان کا باقی تھا بلکہ وہ میں ایک بیان کیا کرتا تھا وہ بوسنی والا کیا بیان تھا ڈاکٹر سیاف سر جس پر کرتے تھے آن نبی مومن ہیں. جو ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنین کے پاس مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی صن کو بھی ایسے ہی مومنین عزیز ہیں پارلیمان دونوں طرف اس کی تفصیل ہوئی سے میں نے کہا کہ یہاں تک کہ باسیاں کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے شرٹ سے نہیں کہ تھے کہانی ان کی ننگی تھی جب ان کو عیسائی ہونے کے کہا تب انہوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ تو ہم مسڑ دیں گے تو انہوں نے کامیاں تو ننگی کی ہیں لیکن عیسائی ہو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے جانے دیے میں نے کہا کہ ہم ابھی اولاد علم ایسے لوگوں کے پاس بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ رسول کے نام پر اسلام پر جان تو دے دی خاص اتنی ماسیت کے سبھی دام علی سب مجھے مونگا ملیاد مونگا دوہرے حدیث کڑے گئے تفسیر کڑے گئے تازری کا فرناسر بڑا نیک ہے بڑا سابند ہے یہ ہے وہ ہے اس کی ترقی ہونی چاہیے ہم دیکھیں گے اس کو نہیں اس کی ترقی نہیں ہو اللہ پابند ہے لیکن لوگوں کے آمار خراب ہیں ان کو گھٹیا سمجھتا ہے اوجود بھائی اوجو یہ بات ٹوٹے گی پھر بہت ترقی اس کا بند کے آگے بند ہے وہ بند اس کو آگے بڑھ نہیں دیتا سات تقوی کے وہ بند اس کو بڑھ نہیں دیتا اور وہ یہ ہے کہ ہم تو کچھ ہیں اور یہ گئے کچھ نہیں اضر حضرت مدنی, مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ خان اس علاقے کے سفر فرما رہے تھے اس علاقے میں سوسا شریف پالن کا بڑا چرچا ہے اور باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ دوگڑے ہیں کشتی نظامیہ سلسلے میں شریعت سلسل مشیر رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آئے ہیں جہاد کے لیے تو اپنے بار بچوں کو تو پیر سانگڑ کے پاس تھوڑا ہے پیر پگاڑا کے دادا کے پاس ان کی مضبوط فرتے ہے اور مضبوط جگہ جیتا محفوظ رہیں گے تو آگے جب باتیں آگے سے آئے ہیں تو یہ سلمان سوچی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ملے ہیں گا یہ اس کا حوالہ ہے سننے کا میں بہت ضعیف ہوں کمزور ہوں میں کیا کروں اور زندگی ساری ایسی گزاری ہے چڑی بھی نہیں ماری ہے ورنہ میں خود یاد میں جاتا آپ بھی ہے کمزوری بھی ہے خود جاتا ان کے آپ دعا کریں گے ہم چند دیں گے لوگوں کو بھیجیں گے ساتھ دیں گے آپ شاہ مہیل اور شاہ سیدھے مسیح منترالیہ کے ساتھ دینے کا کام ہے ابھی ان کی اولادیں فتح لگا رہی ہیں جی کیا بات کی ہاں ازمین منتالا کا سفر پر مارے تھے بلکہ رمت کے آگے کڑی سے مزئی میں گیا ہوں جہاں بارہ میرا استعمال نے بس میں چار گھنٹوں میں طے کیا ہے اتنا دور دراز لاکھ اور وہاں کے خنزا صاحب سے ایک پھینکوایا انہوں نے کہا جی ہماری دعوت قبول کریں گے سعد نے کہا جی ہم معذور ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں قبول کرو گے تو انہوں نے میرا کہا کہ یہ تو یہ سارن وارن نہیں کھا سکتا ہے تو نے کہا کہ نہیں کہ میں لادہ پکواؤں گا سننے کہا دیکھو ہمارا کھانا قبول کر لو ہم وہ آدمی ہیں کہ جب آدمی آدمی آئے تھے تو میں نے دبا ذبح کیا تھا ان کے لیے ہمارے یہاں ان کی بھی دعوت تھی تو آپ بھی اگر قبول کر لیتے کہا تھا تھا اس علاقے کے سفر کر فرما رہے تھے ریل میں تو ایک نومر آدمی چڑھا اور جا کے پیچھے چلے مرید آئی تو انہیں لا بٹھایا سیٹ پر اور حضرت مدین رحمت اللہ علیہ سارے بڑے صغیر کے لمبا دوست حدیث کے اور جن کی خاطر پانچ سال مالٹا کے ٹھنڈے جزیرے میں جیل کاٹے ہوئے شایر، اپنے شیخ حضرت شیخ شہر رحمتہ اللہ علیہ کے لیے خاجرے کے لیے پانی گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی لہذا پانی کا لوٹا میں لے کر اپنے بستر کے اندر اپنے ساتھ رکھتا تھا تو بدن کی گرمی سے جب گرم ہو جاتا تھا تو صبح کے وقت میں بیٹھتا تھا تو آگے بڑے عورتوں کو جب انہیں سیٹ پر لٹا دیا بٹھا دیا تو حضرت نے اسے چاپی شروع کی پیر دبائے دبائے دبائے, دبائے خیال ہوا کہ سب تریس آدمی باب دادا کے مرغوں میں سہگار کرنا چاہتے جی تو باپ نے بلا ہوئی صاحب کو کہا آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام حسین احمد ہے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہندوستان میں ہوتے ہیں اس نے بتایا جو بند میں کھلی سیدا ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا امل ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا وہ تو کوئی آدمی آگے بڑھ جائے آٹھ دس مریض چیلے مل ہی جاتے ہیں بزرگوں خاندان کا آدمی ہے ان کی خاتمہ مونگا دوہرا دیش کر دوہرا دیش پڑ جاگے آپ کو سنا دیں کہ ہندوستان کے مقدمہ کمسٹ پارٹی وجود میں تھی تو کمسٹ پارٹی نے سروے کرایا ہندوستان کا تو اس کا اندازہ ہوا کہ وہ جگہ سب سے مضبوط جگہ جو کہ ہمیں پنچر کیے ہوئے ہے اور ہماری بات کو چلنے نہیں رہتی ہے وہ دیوبند ہے کس کے اختار نظریات ساغیر اور دل کا کھنستا جب پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ سے موجود بیٹھا ہوا ہے تو ہماری بات کو چلنے نہیں رہتی تو کیا کریں پر جو ہے ہم نے کہا کہ جا کر اس جگہ کا حال احوال لیا جائے کچھ آدمی سمجھدار مضبوط آدمی جائیں یہاں جا ملے ہیں لوگوں سے حال احوال احوالنے کی لوگ کیسے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا کھانا کھلایا مجھے بڑی خدمت مہمان بنا کر ٹھہرایا گیا گیات میں جب سونے لگا تو ایک سایہ میری طرف بڑھا جب میں لیٹ کے چرپائی پر تو جو سایہ بڑا اس آدمی نے آ کر میری بدن دبانا شروع کیا نہیں صاحب یہ کون تھا یہ آدمی یہ خود جو پورے زوبند کا انچار پورے زوبند کا خدم عظر مولانا سینت مدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں آپ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں مجھے ایک زبانے کا طریقہ ایسا آتا ہے جس سے آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں اور ایک دبانے کا طریقہ ایسا آتا ہے جس سے آدمی کو نیند آ جاتی ہے تو رات جہانگزاری سب آ کر اس نے اپنے منسلکوں سے کہا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں تم کبھی کامیاب ہو سکتے ہی نہیں ان کے مقابلے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جی للہ یہ, یہ خدمت اور یہ محبت اور یہ انسانوں کے ساتھ تعلقان انسانوں کی قدر تمہاری نظریت نہیں ہوتا کہ کوئی کھڑا ہو گیا اسے نظریے کے کتاب لکھ ماری جی کا المار سے اور ایک گونڈہ آ گیا سے اوپر کڑے ہو کر ایک نظام ردم کر دیا اور سترہ سال چلنے کے بعد حرام سے گر بڑا خلاف ہو گیا اور انسانوں کے ستن کے انبار لگے اور انسانوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی پیسے تو, تو نہیں ہو جائے گا تو عالمی سطح پر تبدیلی لائی گئی اور تئی سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تبدیلی کو مکمل کیا اور تئی سالہ دور کے سارے مسلمان کافر جو قضبوں میں اور جادو میں مارے گئے ہیں وہ ایک ہزار اور کتنے ہیں ایک ہزار اور تیس گیارہ سو نہیں ہے غالباً سات سو جو ہے کفار ہے اور تین سو مسلمان ہیں اب نبی الخن جو کتاب ہے مراد رسم گیلانی صاحب رحمۃ اللہ لکھے ہوئے اچھا دو سو چھپن میں اور باقی کپڑ ہیں دو سو چھپن مسلمان ہیں باقی کفار اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ رہی ہے اس کی یہ جو ہے فتح خیر قطر کیے گئے ہیں یا موقع میں جو عظیم وہ ہوا ہے اس میں ہوا ہے یہ ساری کی ساری تعداد ہے آپ مقام حال دو باتیں تو رہ گئیں یہ تو ہمارے خاص جو آنے تو آنے سلسلے میں بیٹھ شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم بیان کیا کرتے ہیں اور صبح کے بعد کیا کرتے ہیں اور یار لوگ جو ہیں وہ رات کا داری شور شرابا ناز چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں گے ہم کیا کہتے ہیں اللہ ذہان کا وقت ہے انشاءاللہ ان شاء ہوگی بعد نماز کے کھانا سب کھاتی ہوں ہمارے ساتھ ہوگا جی